باب الحيز أقل الحيز ثلاثة أيام ولياليها وما نقص من ذلك فليس بحيز وهو استحاذة وأكثره عشرة أيام وما زاد على ذلك فهو استحاذة بارے کے مسائل پڑھیں گے بھائی بابل حیضی هذا باب حیض یا بابل حیضی باب بابل <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> حیث کے لوئی مانا بہنے کے ہیں بھائی بہنا اچھا <coughs> بھائی اور اس میں بھائی بالغ بالغہ کو بالغہ عورت جو ہے اس کو ہر ماہ کچھ ایام خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا ہر ماہ کچھ خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں اور یہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوتا بھائی بیماری کی وجہ سے ہو تو وہ حیض نہیں ہے بھائی اور وہ بالغہ ہے یعنی نو سال کا از کم اس کی عمر ہو بھائی نو سال سے کم میں بھی جو خون آئے وہ حیض نہیں ہے بھائی وہ ہے بھائی تحاظا کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے تو عورت کو یاد رکھیے خون جو آتا ہے وہ تین قسم پر ہے بھائی ایک حیض کہلاتا ہے ایک اتحادہ اور ایک نفاذ حیض تو میں نے بتلایا بھائی ہر ماہ اس کو آتا ہے کچھ خون وہ حیض کہلاتا ہے نفاس وہ خون ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے اور استحاضہ جو ہے یہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے آتا ہے بھائی اسے استحاضہ کہتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ جو حیض کا خون یہ تو عورت کے رحم سے آتا ہے بھائی عورت کے رحم سے جبکہ استحاضہ رحم سے نہیں بھائی یہ کوئی رگ وغیرہ کٹ جاتی ہے اندر اس سے خون بہتا ہے بھائی استحاضہ بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی عام عادت کے مطابق جو فون آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اور جو بچے کی ولادت کے بعد آئے وہ نفاذ اور اس کے علاوہ جو بیماری وغیرہ کی وجہ سے آتا ہے اس اتحاد کہلاتا ہے سمجھ میں آیا جی تو یہ جو اسے لیکوریا کہتے ہیں بھائی لکیوریا یہ استحاضہ اب آپ کو بتلائیں گے صاحب خزوری بھائی کہ ہے کی کم سے کم مدت تین دن اور تین راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ دس دن اور دس راتیں ہیں حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے <تصفح> <تصفح> یعنی کم از کم, کم تین دن تین راتیں وہ ضرور آئے گا اس سے کم نہیں آ سکتا ہے اس کا خون بھائی اور زیادہ سے زیادہ کتنا آ سکتا ہے <تصفح> <تصفح> دس دن دس رات سے دس رات تک بھائی تو لہذا جو تین دن سے کم خون آیا وہ حیض نہیں بلکہ وہ استحزا ہے یعنی ہے اور جو دس دن سے زیادہ آیا وہ بھی حیض نہیں بلکہ وہ بھی استحاظ ہے حیض تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک آتا ہے دس <متح <متح دن اقل الحیض کم سے کم حیض کی مدت جو ہے وہ تین دن اور تین راتیں ہیں ماں ن اور وہ جو کم ہو اس سے یعنی تین دن تین رات سے جو کم ہو فلح سب وہ حاضن اور وہ کیا ہے وہ ہے اخروش و ایام اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے دس دن ہے زیادہ اعلیٰ کا فوستے اور جو اس پر بڑھ جائے یعنی دس دن سے زیادہ ہو جائے تو وہ ہے بھائی استحاضہ ہے سمجھ میں آیا اور حیض میں یاد رکھیے بھائی یہ ہر مہینے عورت کو آتا ہے اور مقررہ تاریخ پر آتا ہے سمجھ میں آیا بھائی مقررہ ایام ہوتے ہیں اور ہر مہینے ایک عادت مقرر ہو جاتی ہے مطلب تین سے دس کے درمیان بھائی مختلف اور مختلف عورتوں میں مختلف ہوتی ہے تو جو عادت ہوتی ہے اس کے مطابق آتا ہے انہی تاریخوں میں آتا ہے بھائی <تصفح> کہتے ہیں اچھا اب یہ جو خون آتا ہے یا جو رتوبت رحم سے خارج ہوتی ہے بعض اوقات اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے بعض اوقات اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اوقات اس کا رنگ سبز بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح زرد بھی ہو سکتا ہے اسی طرح مٹیالہ بھی ہو سکتا ہے بھائی تو صاحب قدوری بتلائیں گے آپ کو بھئیے کہ یہ جتنے رنگ دیکھے یہ سارے کس میں سے ہیں حیض میں سے کس میں سے ہیں <سلام> حیض میں سے ہیں تو کہتے ہیں وماں ترا المر اور وہ جسے عورت دیکھے یعنی سرخی کو اور زردی کو ودرتی اور گدلے پن کو یعنی مٹیالے رنگ کو فی ایام الحیضی کس کے اندر <سلام> <سلام> <سلام> ایام حیض کے اندر فہو حیض تو وہ کیا ہے <سلام> حیض ہے خالص یہاں تک کہ خالصی دیکھ لے یہاں تک کہ کیا دیکھ لے خالص سفیدی دیکھ لے بھائی تو یہ خون ان کو آتا ہے ملانا سمجھ میں تو اس کے لیے پھر وہ کپڑا رکھتی ہیں کچھ بھائی جسے عربی میں قرسف کہا جاتا ہے تو اس پر جو بھی رنگ نظر آئے زرد لگا ہوا ہو اس پر چاہے اس پر مٹیالہ ہو چاہے سرخ ہو چاہے سیاہ وہ سارے کس میں شمار ہوں گے <سلام> حیث میں سے ہاں یہاں تک کہ اسے بالکل سفید جیسے رکھا تھا اسی طرح کا ہے تو اب معلوم ہوا کہ یہ کیا حیث کیا ہو چکا ختم ہو چکا ہے حیث ختم ہو چکا وَالْحَيْذُ يُتْقِتُ عَنِ الْحَائِذِ صَلَاةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا صَوْمَ وَتَقْزِ صَوْمَ وَلَا تَقْزِ صَلَاةَ اچھا اور جب حیض آتا ہے مولانا تو اس عورت سے نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں سمجھ میں یار نمازیں ساقط ہو گئیں بھائی وہ روزے نہیں رکھ سکتی بھائی اب حیض گزر گیا تو کیا ان نمازوں کی قضا کرے گی ان روزوں کی قضا کرے گی تو آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گی اور روزوں کی قضا کرے گی روزوں کی قضا کرے گی دیکھو شریعت نے بڑی آسانی ہے بھائی اب ہر مہینے اس کو حید آتا ہے تو ہر مہینے اس کو پانچ چھ دن کے جو ہیں کیا کرنا پڑیں گی نمازیں قضا کرنا پڑیں گی تو بڑی مشقت ہے اس میں اس کے لیے بھائی تو شریعت نے وہ نمازیں ہی معاف کر دی اس سے بھائی یہ جتنے دن حید آیا تھا ان کی نمازیں قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں بھائی تمہارے ذمے یہ ہیں ہی نہیں لیکن روزے اس میں مشقت اتنی نہیں کیونکہ وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں روزے بھائی رمضان کے تو اس میں ایک ہی حیض آئے گا زیادہ زیادہ وہ پانچ چھ سات یا دس تک روزے ہو سکتے ہیں بھائی تو ان سارے سال میں ان دس روزوں کی قضا کو اتنا مشکل کام نہیں ہے بھائی تو لہذا نمازیں تو چپ پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا ہر مہینے اس کو مسئلہ اگر آٹھ دن یا دس دن اسے حیض آتا ہے تو دس دن ہے جاتا ہے تو ہر مہینے کتنی نمازیں اسے قضا کرنی پڑیں گی پچاس نمازیں تو یہ تو بڑی مشقت ہو جائے گی اس کے لیے تو نمازوں کی قضا نہیں البتہ روزوں کی کیا کرے گی قضا کرے گی تو نمازوں کی ادائیگی میں مشقت زیادہ تھی تکلیف زیادہ تھی تو وہ شریعت نے ساخت کر دی جب کہ روزوں کی قزا کے اندر اتنی تکلیف نہیں ہے کیونکہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں تو اس لیے وہ اسے کیا کرنا پڑے گی ان کی قزا کرنا پڑے گی کیونکہ کہتے ہیں عَنِ جو ہے وہ ساخت کر دیتا ہے حائزہ سے نماز کو حائضہ سے نماز کو دیکھو عربی کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دیکھیں ایک ہے زاربن مذکر کے لیے مونس کے لیے کیا لاتے ہیں زاربۃ بھائی مان مذکر کے لیے ہے تو مونس کے لیے کیا لائیں گے مانیاتن تو مزکر اور مونس میں وصف کا فرق تا کے ذریعے عموماً کیا جاتا ہے بھائی کیا لاتے ہیں تا لے کر آتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا وصف ہوتا ہے جو خاص ہوتا ہے انس کے ساتھ تو پھر وہاں تا لانے کی بھی ضرورت نہیں بھائی کوئی ایسا وصف ہوتا ہے جو کس کے ساتھ خاص ہوتا ہے مونس کے ساتھ بھئی یہ تا تو ہم لاتے تھے تاکہ مذکر اور مونس میں کیا ہو جائے فرق ہو جائے اب جب ایسا وصف ہے جسے جس مذکر میں آنے کا استعمال ہی نہیں ہے تو وہاں تا کے سی بھی فرق کرنے کی ضرورت جیسے یہ حائز کا لفظ آیا حائزہ ہونا چاہیے تھا سے کے مطابق تو کیونکہ حیث کس کو آ رہا ہے عورت مونس کو لیکن یہ وصف چونکہ خاص ہے صرف عورتوں کے ساتھ اس لیے یہاں تا کے بھی, بھی فرق کی ضرورت نہیں اسی طرح حاملن کا لفظ ہے بھائی حاملہ ہونا اس میں بھی پھر تا کو ذکر نہیں کرتے ہاں حاملن کا معنی اگر کسی چیز کے اٹھانے کی آئے بھائی دو معنی آتے ہیں حاملہ ہونا اور حامل حمل کے کیا معنی ہوتا ہے کوئی چیز اٹھانا تو اگر آہ دوسرا معنی لیں کوئی چیز اٹھانا پھر مذکر کے لیے آئے گا حامل ان کے لیے حاملت ان لیکن اگر حامل کا معنی ہے حاملہ ہونا تو یہ وصف تو خاص ہے مونس کے ساتھ لہذا وہاں تابل آنے کی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِذِ اسْفَلَاتِ اور حائض جو ہے وہ ساقط کر دیتا ہے حائظہ سے نماز کو و يحرم عليها الصوم اور حرام کر دیتا ہے اس پر روزے کو روزے بھی نہیں رکھے گی وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاه اور قضا کرے گی روزوں روزے کی ولا تقضي الصلا نماز کی قضا نہیں کرے گی ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت جی اور مسجد میں داخل نہیں ہوگی اس لیے کہ کیا ہے جی اس کا وہی وہ حکم ہے جو جنبی کا حکم ہے جو جنابت میں جو آدمی ہو مسجد میں داخل ہو سکتا ہے نہیں بھائی تو اس کا بھی وہی وہ حکم ہے تو یہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ولا کفوف بل بیت اور بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی بھائی حج کے لیے گئی ہے ایام حض شروع ہو گئے تو ان ایام کے اندر وہ طواف نہیں کر سکتی بھائی یہاں تک کہ حیث کیا ہو جائے ختم ہو جائے کیونکہ تواف بھی کہاں کرنا پڑتا ہے مسجد الحرام کے اندر کرنا پڑتا ہے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اچھا اور میں نے آپ کو کیا بتلایا بھائی کہ حیث کی کم سے کم مدت کتنی ہے زیادہ سے زیادہ ہے اور یہ بھی بتایا عورتوں کی عادت معروف یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے اپنی عادت کا ہر عورت کو تو وہ ہر مہینے ایام ہوں گے اس کے لیکن بعض اوقات ایام بدل بھی جاتے ہیں بھائی پہلے عادت تھی مثلا پانچ دن کی اس سے آگے کتنا آ گیا دن آ اس سے اگلے مہینے سات دن آ پھر اس کے بعد پانچ دن آ تو یہ دس اور تین کے درمیان جو ہے یوں سمجھا جائے گا جیسے عادت بدل رہی ہے عادت کیا ہے بدل رہی ہے آدت بدل رہی ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ عادت کی پانچ پانچیوں کی اور اگلے ماہ فون آیا جو دس دن سے بھی زیادہ ہو گیا دس دن سے بھی بڑھ گیا تو اب مولانا پھر اس کی پچھلی عادت کو دیکھا جائے گا جب دس سے بڑھ گیا تو کیا پتہ لگ گیا یہ خیز نہیں بلکہ لہذا ہے تو لہذا یوں کریں گے کہ پچھلے مہینے کو دیکھیں گے پچھلے مہینے میں اس کی کیا عادت تھی مثلا پانچ ایام تھے تو اس ماہ بھی کتنی یہ جو بارہ دن خون آیا اس میں سے کتنے حیث کے شمار ہوں گے پانچ بھائی اس کی پچھلے مہینے جب دس سے بڑھ جائے تو کیا دیکھیں گے ہم پچھلے مہینے کی عادت کو بھائی سمجھ میں یہ مسائل ہیں والا نا بڑے ضروری مسائل ہیں بھائی ضروری مسائل بھائی تو اس کے پچھلے مہینے کی عادت کو دیکھا جائے گا تو او جتنا پچھلے مہینے میں جتنے ایام حیض کے تھے اس میں سے بھی اتنے ایام حیض کے شمار ہوں گے اور باقی کیا شمار ہوگا تو اس نے بارہ دن خون دیکھا تو کتنے دن حیض کے شمار ہوں گے پانچ دن حیض کے شمار ہوں گے اور سات دن کیا شمار ہوگا استحاضہ اور استحاظے کا حکم آگے آنے والا ہے اس کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں لہذا اب یہ سات دن کی نمازیں وہ کیا کرے گی پڑھے گی بھائی پڑھے گی اچھا بھائی تو احکام بیان ہو رہے ہیں استحاظ حیض کے مولانا کیا پہلا حکم بتلایا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ولاحا اور اس کا شوق اس کے پاس نہیں آ سکتا یعنی اس سے صحبت نہیں کر سکتا بھائی ان ایام بھائی ایام خیز کے دوران خامن کا اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں بھائی ولاد ولا قرا ولا اتل قرآل قرآن بھائی اور جائز نہیں ہے آئزہ کے لیے اور جنبی کے لیے قرآن کی تلاوت بھائی سمجھ میں آیا بھائی بھائی جنبی کے لیے تو آپ جانتے ہیں بھائی وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے بھائی بے وزو ہے تو قرآن کو چھونا منع ہے لیکن اگر جنابت ہاں تو بے وضو ہے تو قرآن کو چھونا منع ہے باقی تلاوت وغیرہ کرنا چاہے تو تلاوت کر سکتا ہے بغیر ہاتھ لگائے اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو پھر اس صورت کے اندر تلاوت بھی نہیں کر سکتا وہ تلاوت بھی نہیں تو کہتے ہیں ولاج ولا علی جنوب ان قراۃ القرآن اور جائز نہیں ہے حائزہ کے لیے اور جنوبی کے لیے قرآن کی قرعت ولاج المحدی مس المستق اور جائز نہیں ہے بے وضو کے لیے مس المستق قرآن کا چھونا بھائی مستحق سے کیا مراد ہے مصحق قرآن بھائی تو محدث کے لیے جو بے وضو ہے ہمارا نا اس کے لیے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے بھائی چھونا جائز نہیں اللہ خدو غلافی ہی مگر یہ کہ پکڑے اس کو اس کے غلاف کے ساتھ قرآن کو کس کے ساتھ ہاتھ لگائے بھائی <تصفيق> اس کے غلاف کے ساتھ ہاتھ لگائے یہ جائز ہے مارانا اس کے لیے لیکن یہ یاد رکھنا وہ غلاق ایسا نہ ہو جو قرآن کے ساتھ سلا ہوا ہو اگر قرآن کے ساتھ سلا ہوا ہے تو وہ بھی اسی کی طرح ہو گیا اس کو بھی ہاتھ لگانا جائز ہاں اگر ایسا غلاق ہے جو الگ ہے مثلاً قرآن ہے اس کے وہ تھیلی جس میں اس کو باندھ بند کرتے ہیں وہ اس سے الگ ہے ایک تو اس کے ساتھ اس کو چھونا اور ہاتھ لگانا بے وضو کے لیے جائز ہے وہی جائز یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی اسی طرح بھائی تو جب بے وزو کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں تو حائزہ اور جنبی کے لیے بطریق اولا جب ان کے لیے تو تلاوت بھی منع ہے تو قرآن کو چھونا تو ان کے لیے بطریق اولا منع ہے بھائی منع ہے سمجھ میں آیا نیز بے قائضہ ہے تو اپنے دوپٹے کے ساتھ یا اپنی آستین کے ساتھ بھی قرآن نہ پکڑے بھائی کیونکہ آستین بھی اسی کے بازو کے حکم میں ہے مولانا جو کپڑے پہنے میں دوپٹہ جو اوڑا ہوا ہے اسی کے حکم میں آ گیا تو اس کے ساتھ بھی قرآن کو پکڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہاں الگ کپڑا ہو جو اس نے پہنا نہیں اوڑا نہیں ہے الگ کپڑا ہے اس کے ذریعے کیا کر سکتی ہے قرآن کو پکڑ سکتی ہے بھائی تو جو دوپٹہ اوڑا ہے اس کے ساتھ نہیں پکڑ سکتی ہاں ایک الگ دوپٹہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر کیا کر سکتی ہے اس کے ذریعے قرآن کو ہاں پکڑ سکتی ہے اس سے جی تو یہاں تک آپ نے کیا پڑھا بھائی کہ جنبی اور فائزہ کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں لیکن قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کو تلاوت کے ارادے کے بغیر وہی تلاوت کے ارادے کے بغیر دعا وغیرہ کی نیت سے ان کو پڑھ سکتی ہے وہ اسی طرح جنڈی بھی ہے مولانا وہ بھی کیا ہے تلاوت کی نیت نہ ہو مولانا بلکہ کون سی نیت ہو دعا, دعا کی نیت سے پڑھا اس کو تلاوت کی نیت سے پڑھا تو حرام ہے مولانا دعا کی نیت سے پڑھا مثلا سورہ فاتحہ ساری کی ساری کیا ہے دعا تو اس کو دعا کی نیت سے پڑھے تو کھینچی اسی طرح یاد رکھیے مولانا درود شریف ہے کلمہ ہے اور ذکر اذکار یہ بھی سب جائز ہیں صرف کیا منع ہے قرآن کی تلاوت منع ہے بھائی اور اسی طرح ابھائی اگر پڑھانے والی ہے کوئی بھئی ایام نے حیض کے اندر اسے چاہیے کہ ایک ایک دو دو لفظ توڑ توڑ کر پڑھائے پوری آیت نہ پڑھائے دو دو لفظ توڑے ان میں سانس لے بیچ میں بھئی تو توڑ توڑ کر پڑھاتی رہے بھئی حکم آپ نے پڑھ لیا بھائی کہ حیض کے اندر قاون اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا تو جب حیض کا خون رک جائے تو کیا فورن خامن صحبت کر سکتا ہے یا نہیں مسئلہ آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ عورت کا جو خون رکا یا تو وہ پورے دس دن پر جا کر رکے گا دس دن پورے ہو کر یا دس دن سے پہلے یاد رکھو اگر خون دس دن سے پہلے رک جائے بھائی تو خون کے رکتے ہی مثلاً عورت کا خون رک گیا پانچویں دن بھائی تو خون کے رکتے ہی فوراً ہم یہ نہیں کہ حکم لگا دیں گے حیض ختم ہوا خاون کے لیے صحبت کرنا جائز بلکہ اب انتظار کیا جائے گا اتنا کہ عورت کیا کر لے غسل کر لے نہا لے جب غسل کر لے گی نہا لے گی تو اب خاون کے لیے صحبت کرنا جائز یا اتنا وقت گزر پوری ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ عورت کے ذمے نماز واجب ہو جائے بھائی کیا ہو جائے ایک پوری نماز کا وقت گزر جائے کہ اس کے ذمے ایک نماز واجب ہو جائے نماز و... آ... واجب ہو جائے بھائی تو پھر خامن کی اب چاہے غسل بھی نہ کیا ہو لیکن اتنا وقت گزر گیا کہ اس کے ذمہ ایک نماز واجب ہو گئی تو اب خامن کے لیے سہبت کرنا جائز ہے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی جب ہے کیا ہے دس دن سے قبل ہی رک جب بھی بھائی عادت ہے عادت نہیں ہے یہ نہیں دیکھیں گے بس یہ دیکھا جائے گا حیض دس دن سے پہلے ختم ہوا اور جب حیض دس دن سے پہلے ختم ہوا تو فوراً خامن کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں یہاں تک کہ وہ عورت نہا لے نہانے کے بعد اب خامن کے لیے صحبت کرنا جائز یا اتنا پوری ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ عورت کے ذمے کیا ہو جائے ایک نماز باتی واجب ہو جائے تو پھر اس کے لیے صحبت کرنا جائز اور اگر بھائی اگر حیض کا خون بند ہوا پورے دس دن پر بھائی تو اس صورت میں اب خون کے رکتے ہی فوراً کامن کے لیے صحبت کرنا جائز ہے ہمارا کیونکہ کیوں کہ کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے بھائی اور اب آگے مزید حیض کے آنے کا امکان نہیں لہذا اب نہانا یا اتنی نماز کا وقت پوری ایک نماز کا وقت گزرنا شرط نہیں ہے بھئی। سورت سمجھ میں کا خون اگر دس دن سے کم میں رکے تو کب تک سہولت کرنا جائز نہیں ہے جب تک وہ غسل نہ کر لے یا اس پوری نماز کا وقت نہ گزر جائے اور اگر پورے دس دن میں حیض کا خون رکا ہے تو اس سورت کے اندر غسل کے بغیر غسل بھی شرط نہیں ہے اور اسی طرح پوری نماز کا وقت گزرنا بھی شرط نہیں بھی ہے کم میں لم یج وتی جائز نہیں ہے اس, اس, اس کی وتی بھائی یعنی اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں خاون کے لیے تک کہ وہ او وقت گزر جائے اس پر نماز کا وقت نماز اس کے ذمہ واجب ہو جائے تو کیونکہ دس دن سے کم میں خون رکا ہے بھائی تو امکان ہے پھر خون جاری ہو جائے لہذا تھوڑا وقت گزرنا ضروری ہے تاکہ یہ وہ جس میں وہ نہا لے یہ ایک نماز اس سے ذمہ واجب ہو جائے تاکہ اچھی طرح پتہ لگ جائے کہ اب خون دوبارہ نہیں آئے گا بھائی قبل السل اور جب منقطع ہو جائے اس کا خون دس دن کے پر بھائی یعنی پورے دس دن پر جاز وط تو جائز ہے اس کے ساتھ صحبت کرنا خامن کے لیے قبل السلی غسل سے پہلے بھائی وہ سب سے پہلے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو مولانا توہرے متخلل بھائی توہر متخلل کسے کہتے ہیں آگے آپ کو بتلائیں گے مولانا یہ جو دو حیضوں کے درمیان کا زمانہ ہے یہ توہر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے پاکی کا زمانہ ہے تو دو حیضوں کے درمیان جو زمانہ ہے مثلا ایک مہینے میں بھی پانچ دن حیض آیا اگلے مہینے بھی پانچ دن حیض آیا اور یہ جو درمیان والے ایام ہیں جن میں خون نہیں آ رہا یہ کون سا زمانہ ہے باقی کا ہے کیا کہتے ہیں اس کو توہر بھائی اور آگے آپ کو بتلائیں گے کہ کی کم سے کم مقدار پندرہ دن ہے توہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہے پندرہ دن ہے اس سے کم توہر ہو سکتا ہے نہیں بھئی جب عقل مدت بتا دی معلوم ہو اس سے کم توہر اچھی طرح یہ توہر اور توہر متخلل والا مسئلہ سمجھ لو پندرہ دن سے کم توہر ہو سکتا ہے پندرہ دن سے کم توہر نہیں ہو سکتا اچھا اگر پندرہ دن سے کم ہو جائے توہر تو یہ توہر متخلل کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے توہر متخلل کہلاتا ہے اور یاد رکھو یہ بھی کس کے حکم میں ہے جاری خون کے حکم میں ہے خون تو بند ہے لیکن شمار یوں ہی کیا جائے گا گویا کہ اس کو اب بھی خون آتا آیا ہے ان ایام میں بھی خون آتا رہا ہے اس کو کیا ضابطہ سمجھے آپ سمجھا بھائی اقل طہر کی کتنی مدت ہے بھائی پندرہ دن اور پندرہ سے کم دن باقی کے دیکھے بھائی وہ کیا کہلائے گا کہلائے گا توہر متحل کہ کہلائے گا بھائی اور یہ کس کے حکم میں ہے جاری خون کے حکم میں بھائی خون آ تو نہیں رہا لیکن شمار یوں ہی کیا جائے گا کہ گویا ان ایام میں بھی کون آیا ہے ان ایام میں بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا بھائی اچھا دیکھو بھائی مثالوں سے وضاحت ہوگی آپ کو میں نے بتلا دیا اب آپ مجھے حکم بتلاتے جائیں ایک عورت نے تین دن خون دیکھا تین دن تین راتیں پھر پندرہ دن خون نہیں دیکھا پھر تین دن تین راتیں خون دیکھا اب آپ مجھے حکم بتائیے پہلے تین دن کا کیا حکام حیض کیوں حیض ہے حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے اور تین دن یہاں پورے ہوئے اچھا جو آخر میں خون آیا تین دن وہ جو پندرہ دن کے بعد تین دن خون دیکھا اس کا کیا حکم ہے بھئے وہ بھی حیض ہے کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے تین دن تین راتیں تو وہ بھی حیض اور درمیان میں پاکی کا کتنا زمانہ دیکھا پندرہ دن اور اقل طہر کی مقدار کتنی ہے وہ بھی پورے ہیں لہذا درمیان والا طہر اور شروع میں اور آخر میں کیا ہے مسئلہ سمجھ میں آیا اب آپ مجھے بتائیے دوسری صورت ایک عورت نے ایک دن خون دیکھا پھر چودہ دن تک خون نہیں دیکھا پھر دو دن خون دیکھا اب آپ بتائیے یہ شروع میں ایک دن آیا یہ ٹھہر ہے یا استحاظہ ہے استحاظہ کیوں ہے شاہ کیونکہ یہ تین دن سے کم ہے اچھا اس کے بعد آخر میں دو دن دیکھا وہ حیض ہے یا استحاضہ ہے وہ بھی استحاضہ کیونکہ وہ بھی تین دن سے کم ہے اچھا درمیان میں چودہ دن جو اس نے دیکھے جس میں خون نہیں آیا یہ کیا ہے یہ توہر ہے یا توہر متخلل ہے یہ طہر متخلل ہے کیوں طہر متخلل ہے کیونکہ پندرہ دن سے کم تھا بھائی حالانکہ طہر کی تو کم سے کم مدت کتنی ہے پندرہ دن ہے اور یہ پندرہ سے کم ہے تو شروع میں بھی استحاظ آخر میں بھی استحاظ اور درمیان میں آیا طہر متخلل اور طہر متخلل کس کے حکم میں ہے جاری خون کے حکم میں ہے گویا یوں سمجھا جائے گا یہ چودہ دن ملاؤ شروع کا ایک دن ملاو کتنے ہو گئے پندرہ اور آخر کے دو دن ملاو سترہ یوں سمجھیں گے یوں سمجھیں گے گویا اس کو سترہ دن مسلسل خون آتا رہا تو معلوم ہوا یہ سارا اشتہذ ہے یہ سارا کیا ہے اچھا آپ کیا کریں گے بھائی ابھی بات پوری نہیں ہوئی بھائی توجہ سے بیٹھنا آپ اس عورت کی عادت کو دیکھا جائے گا بھائی بھائی سترہ دن خون آئے تو وہ کیا ہے آپ اس میں بھی حساب کرنا ہے بھائی بھائی اس عورت کی پچھلی عادت کو دیکھا جائے گا بھائی اس سے پچھلے مہینے میں اس کو کتنے دن ہے کون آیا تھا بھائی مثلا پہلے کتنا آیا تھا پانچ دن آیا تھا بھائی تو معلوم ہو اس کی آخری مہینے کی عادت کتنی ہے پانچ دن کی تو لہذا ان سترہ میں سے پانچ دن کیا شمار ہوں گے خیر کے شمار ہو جائیں گے اور باقی اشتہذا کتنے دن استحادا بارہ دن بھائی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی بارہ دن اشتہار اور ان بارہ دنوں کا کیا حکم ہے اسے نمازیں ساقت ہوئی نمازیں نماز نہیں ہوئی بھائی سمجھ میں آیا بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا اچھا ایک اور صورت مجھے بتاؤ ایک عورت ہے اس کو ایک دن خون آیا پھر اس کے بعد پندرہ دن خون نہیں دیکھا اس نے پھر اس نے دو دن خون دیکھا بھائی کیا حکم لگائیں گے شروع کا ایک دن آخری دو دن اور درمیان میں جو پندرہ دن ہیں یہ توہر ہے تو یہ جاری خون کے حکم میں ہے یہ نہیں بھائی یہ باقی ہی کا زمانہ ہے صورت سمجھ میں آ اچھا تو یہ بھی میں نے بتلا دیا بھائی اگر چودہ دن سے کم کے ہیں تو یہ طہر متقلل ہے تو اس صورت میں اب حیض کا حساب لگایا جائے گا بھائی جتنی اس کی گزشتہ ماہ کے اندر حیض کی عادت تھی وہی عادت یہاں پر بھی حیض شمار ہوگی مثلا بھائی ایک عورت ہے اس کو ہر مہینے کی پہلی دوسری اور تیسری کو حیض کا خون آتا ہے پہلی تاریخ دوسری تاریخ اور تین ایام ہیں اس کے حیث کے اب یہ تو اس کی عادت ہے اب ایک مہینہ ایسا ہوا کہ اس نے ایک دن خون دیکھا آنا چاہیے تھا بھئی تین دن لیکن اس نے پہلی تاریخ کو خون دیکھا اور پھر چودہ دن جو ہیں چودہ دن خون نہیں دیکھا پھر اس کے بعد اس نے ایک دن خون دیکھا کتنا؟ تو اب آپ بتائیے بھائی شروع میں ایک دن خون درمیان میں چودہ دن خون نہیں دیکھا پھر اس کے بعد ایک دن خون دیکھا اب آپ بتائیے یہ شروع والا کیا ہے آخر والا کیا استحاضہ اور درمیان میں پندرہ سے کم دن ہے تو وہ کیا ہے توہرے اور توہرے متقل کس کے حکم میں ہے جار خون لہذا یوں سمجھیں گے کہ یہ سولہ کے سولہ دن اسے خون آتا رہا ہے سولہ کے سولہ دن اسے خون آتا رہا ہے اب یہ سولہ دن بھائی استحاضہ کے ہیں بھائی ان میں سے اب اس کے حیض کے ایام کا بھی حساب لگانا ہے آپ نے بھائی اس کی عادت کیا تھی <واسطنی> <واسطنی> دین دن حیض آتا تھا اور کون سی تاریخیں تھیں <واسطنی> <واسطنی> <واسطنی> پہلی دوسری اور تیسری <واسطنی> تو <دین دن. واسطنی> لہذا ان سولہ دنوں میں سے بھی پہلی دوسری اور تیسرے دن کیا شمار ہوگا <واسطنی> <واسطنی> <واسطنی> <واسطنی> <واسطنی> حید شمار ہوگا اور باقی تیرہ دن یہ کیا شمار ہوں گے اس لہذا کے لہذا ان تین دن کی نمازیں تو اس پر نہیں لیکن باقی دن کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں سورج سمجھ میں آ گئی بھائی ذمہ ہاں اب ہاں یہ مسئلہ سمجھ لو بھائی دیکھو عورت کی عادت کتنی تھی چلو پہلے اس کی ایک اور مثال بنا لیں بھائی پہلے ایک اور مثال بھی بنا لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے پھر اس کے بعد پھر نمازوں کی طرف میں آتا ہوں بھائی بھائی ایک عورت کی عادت مقرر ہے مثلا اسے ساتویں تاریخ کو آٹھویں تاریخ کو نو تاریخ کو اور دسویں تاریخ کو کیا آتا ہے حیض کا خون آتا ہے آپ اس نے پہلی ہی تاریخ کو ایک دن خون دیکھا پھر چودہ دن خون نہیں دیکھا پھر ایک دن کیا ہوا خون دیکھا تو درمیان میں ہے چودہ دن شروع میں ایک دن آخر میں ایک دن تو یہ شروع اور آخر کا کیا ہے اتحادہ اب درمیان میں جو چودہ دن خون نہیں دیکھا یہ کیا ہے توہرے تو کل کتنے دن ہوئے سولہ دن تو یہ توہرے متقل بھی دم جاری کی طرح ہے تو سولہ دن گویا اسے خون آیا ہے اور ان سولہ دنوں میں سے اس کی عادت اب دیکھیں گے عادت کیا تھی کہ تھین میں اسے حیض آتے تھے سات آٹھ نو دس تک بھائی تو اب ان میں سے بھی کیا کیا جائے گا چار دن ہے کے لیکن کون سے پہلے نہیں اسی کے مطابق نکالو بھائی اس کو <sans -tun> کب ہے سات آٹھ نو دس کو اور اب جو خون شروع ہوا وہ مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہو گیا تھا تو لہذا معلوم ہوا پہلے چھ دن کیا ہے پھر وہ چار دن کیا ہے اور اس کے بعد جو جتنے دن ہیں وہ بھی کس کے ہیں کے مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی تو لہذا اس کی عادت کی طرف لوٹا دیں گے بھئی جو عادت تھی وہی وہ یہاں شمار کی گئی سورج سمجھ میں آ گئی بھئی؟ اب نمازوں کا مسئلہ آیا بھئی وہ پہلی سورت مثلاً کیا تھی یا یہی سورج بنا لو بھئی یہی سورج بنا لو اس نے مہینے کی پہلی تاریخ کو کیا دیکھا کون دیکھا اور اس کی عادت کیا ہے سات آٹھ نو دس کی اچھا تو پہلے دن خون آیا تو بھائی اب خون آئے گا اسے کچھ پتہ نہیں یہ حیض کا ہے یا استحاضے کا لہذا نمازوں سے خون دیکھتے ہی وہ رک گئی ایک دن بعد خون بند ہوا ایک دن بعد بند ہوا تو اب بھائی پتہ کیا چلا کہ یہ کون سا فون تھا لہذا ان کی نمازیں قضا کرے گی اور پھر آگے ابھی پتہ نہیں کہ توہر ہے یا توہر متقل کیا چیز ہے تو لہذا اب کیا کرے گی آگے نمازیں پڑھے گی تھی. کیا کرے گی نمازیں پڑھتی چلی گئی چودہ دن گزرے تھے پھر خون آیا پتہ لگا یہ توہر نہیں تھا بلکہ کیا تھا توہر متقل تھا اور پھر دو دن خون آیا اچھا اب پورا حساب لگایا جائے گا حساب کتاب لگایا تو پتا کیا چلا پہلے چھ دن کیا تھا اور استحاضہ میں نمازیں معاف ہوتی ہیں نہیں لہذا ان چھ دنوں کی نمازیں جو پڑھ چکی وہ ہو گئیں بھائی وہ کیا ہوئی ہو گئیں بھائی سورج سمجھ میں آ گئی اگلے چار دن پھر کس کے تھے وہ نمازیں اس کی کیا ہوئیں معاف ہو گئیں اچھا کتنے دن ہو گئے کل بھائی چھ اور چار دس اچھا آگے پھر کب خون آیا تھا کس تاریخ کو ایک دن اور چودہ دن پندرہ سولہ کو پھر خون آیا ایک دن آیا فون ایک دن مساں خون آیا تھا تو اب کتنے دن ہو چکے ہیں بھائی بھائی پہلے چھ دن کیا تھا اس کی نمازیں کیا ہو گئیں ہو گئیں اس کے بعد چار دن کیا آیا حیض آیا اور حیض ان کی نمازیں معاف بھائی وہ پڑھی بھی تھی تو وہ نہیں بھائی وہ حیض کیا یہ عام شمار ہوں گے اچھا اس کے بعد یہ بھی وہ نمازیں پڑھ رہی ہے مولانا پندرہ تاریخ تک اس نے پھر نمازیں پڑھی ہیں پھر اس کے بعد ایک دن فون آیا ہے تو یہ جو بیچ کے نمازیں ہیں یہ تو سولہ تک نمازیں ساری اس کے ذمے ہیں اب یہ جو بیچ میں پڑھتی رہی ہے کون سی ہوئی ہے یا کون سی نہیں ہوئی تو علماء فرماتے ہیں دیکھو دس تاریخ کو اس کا حیض ختم ہوا ہے حساب لگایا یا نہیں آپ نے اور حیض پاکی کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے غسل کرنا پڑتا ہے تو اگر اس نے غسل کر کے پھر وہ نمازیں پڑھی تھیں تو اس کی وہ نمازیں ہو گئیں اگر غسل کے بغیر جو نمازیں پڑی تھیں دس کے بعد وہ نمازیں نہیں بھائی صورت مسئلہ سب کو سمجھ میں آئی بھائی ملت سات آٹھ نو دس یہ کون سے ایام شمار ہیں ملت ملت اور دس کو گویا پاک ہوئی ہے سے اب استحاضہ چل رہا ہے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے ملت ملت ملت اور اگر اس نے غسل کر لیا تھا اس وقت تو اس کے بعد کی نمازیں صحیح اور اگر غسل نہیں کیا ویسے ہی نمازیں پڑھ رہی ہیں کیونکہ خون تو آ نہیں رہا ان دنوں میں تو وہ نمازیں نہیں ہوئی بھائی نمازیں یا مثلا وہ بارہ تاریخ کو جا کر نہائی تو یہ دو دن تو بغیر غسل کے اس نے نمازیں پڑھی یہ دو دن کی نمازیں نہیں ہوئی بھائی ہاں باقی ہو گئی کیونکہ اس نے پھر غسل کر لیا تھا باقی نمازیں ہو گئی سورج سمجھ میں آ گئی تو ضابطہ بس یاد رکھو استحاظہ کی وجہ سے نمازیں ساخت نہیں ہوتی بھائی نمازیں کیا کرنا پڑھیں گی پڑھنا پڑیں گی بھائی اچھی طرح سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی تو یہ مسائل ہیں مولانا یہ عورتوں کے ضروری مسائل جو ان کو ہمیشہ ہمیشہ پیش آتے ہیں لیکن بھائی اور عورتوں کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے پوچھنا چاہیے علماء کرام سے بڑے مفتی حضرات سے مسائل لیکن عورتیں بھی آج کل کے زمانے کی عجیب ہیں ہر چیز میں ماہر ہوں گی مگر یہ مسائل ان کی تو گویا ان کو حاجت ہی نہیں ہوتی پوچھتی نہیں ہے کبھی کسی سمجھ میں آیا تو یا تو کتابیں اور لما کی موجود ہیں ان سے خود وہ پڑھنا چاہیے ان کو یا پوچھنا چاہیے کسی بڑے عالم بڑے مفتی سے بھئی یہ ضروری مسائل ہیں بھئی دیکھو نماز عبادات وغیرہ کا دارومدار مدار ان پر ہے پاکی نہ پاکی کا دارومدار مدار ان پر ہیں یہ ضروری مسائل ہیں بھائی اچھا بھائی یہ بات یہاں تک سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی پہلے پہلا <سؤال> ایک دن کے بعد ہاں استحاظے کا میں نے حکم بتا دیا استحاظ کی وجہ سے غسل آتا ہے بتائیے بھائی میں نے بتایا کوئی استحاظے میں غسل آتا ہے سوچ میں نہ پڑا کریں بس یہ دیکھیں بھائی ضابطہ اس کے بارے میں حیض اور نفاس کی بات کر نفاس میں بھی کیا کرنا پڑتا ہے حیض میں بھی کیا کرنا پڑتا ہے استحاظے کی میں نے بات کی جب استحادے میں غسل نہیں ہے تو وہ بھائی پہلے ایک دن خون آیا تھا اس کے بعد وہ نمازیں پڑھ رہی ہے تو وہ صحیح ہیں بھائی تو کہتے ہیں وہ تو مدتمل جاری اور وہ توہر جو بیچ میں آ جائے دو خونوں کے وہ جو جو بیچ میں آجائے دو خونوں کے فی مدت الحیضی مدت حیض کے اندر فہوا قدم الجاری تو وہ کس کی طرح ہے جاری, جیبان جاری جیبان خون, جیبان خون جیبان کی طرح ہے, ہے وَأَقَلُ الْطُهُرِ خَمْسَتَ عَشَرَ يَوْمًا اور کم سے کم طہر جو ہے وہ 15 دن ہے وَلَا غَایَةَ لِأَفْسَرِهِ اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے بھئی بھئی طہر کی اقل طہر کی تو حد بیان کر دی کم سے کم کتنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ توہر کی کوئی مقدار متعین سالوں بھی گزر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی عورت ہے اس کو ایک سال تک بھائی حیض پھر آیا ہی نہیں بھائی ہو سکتا ہے دو سال تک حیض آیا ہی نہیں ہو سکتا ہے دس سال تک حیض آیا ہی نہیں تو یہ سارا کیا ہے توہر ہے یہ سارا کیا ہے توہر یا ساری زندگی اس کو حیض آیا ہی نہیں تو سارا کیا ہے توہر ہے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تو زیادہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے کتنا بھی ہو سکتا ہے بھائی وہ تو کہتے ہیں ولاغا ہی اور اس کے اکثر کی کوئی انتہا نہیں ہے شرتی ایامین أَو ایامٍ <تصفيق> اور دم تحاد وہ خون ہے جس کو عورت دیکھے تین دن سے کم بس. یا دس دن سے بھائی تین دن سے کم وہ بھی کیا ہے دس دن سے زیادہ وہ بھی کیا ہے تو یہی بات بیان کریں دم تہذا وہ خون ہے جس کو دیکھے اور تین دن سے کم یا دس دن سے زیادہ فخ مح فق مرح روحا کہتے ہیں نقصیر کو مالانا جس کو کہتے ہیں نقصیر بھائی نقصیر, نقصیر بعض افراد کو دائمی نقصیر کا مرض ہوتا ہے بھائی دائمی نقصیر کا مثلا ناک سے خون آ رہا ہر وقت جاری ہے تھوڑا تھوڑا خون ہر وقت جاری رہتا ہے اب اس یہ معذور ہوا مالانا اس کے لیے شریعت نے کیا حکم بیان کر دیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرے اور اس نماز کے وقت کے اندر جو نمازیں پڑھنا چاہتا ہے قضا وغیرہ نوافی سنتیں ساری پڑھ سکتا ہے ہر نماز کے لیے کیا کیا کرے بھئی آپ لوگوں کے لیے تو مسئلہ ہے ایک موضوع سے جتنی مرضی نمازیں پڑھو لیکن ایک آدمی معذور ہے جس کو ہر وقت جس کا خون جاری ہے یا ایک آدمی ہے اس کو ہر وقت پیشاب کے خطرے آنے کی بیماری ہے اب اس کے لیے وہ یہ لوگ معذور ہیں مالانا ان کے لیے کیا حکم شریعت نے بیان کیا کہ ہر نماز کے لیے کیا کر لیا کریں علیحدہ وزو یہ نہیں کہ وضو کیا تو مغرب تک چلا رہے نہیں بھائی زہر کا وقت کے وقت ختم ہوگا وزو بھی کیا ہو جائے گا ختم آثر کے لیے پھر نیا وزو کریں پھر آسر کے وقت میں جو چاہیں اس سے پڑھے اور جیسے آسر کا وقت ختم ہوگا وزو پھر کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو کہتے ہیں حکم حکم استحاظ ہے اس کا حکم نفسیر کا حکم ہے لائم نہ تو یہ نماز کو روکتا ہے اور نہ روزے کو روکتا ہے ولل وقیہ اور نہ ہی وطی کو صحبت کرنے کو بھی نہیں روکتا بھائی دم استحاظ وہ اجازت مزاد مسالہ یاد رکھو بھائی میں نے پہلے بھی بیان کر دیا ایک عورت کو ہر ماہ پانچ دن حیض آتا ہے لیکن ایک ماہ اس نے دیکھا کہ چھ دن آیا کیا شمار کریں گے حیض <تصفح> <تصفح> ہی شمار بھی میں نے مسئلہ بتایا اسے بھی ہے شمار کریں گے یوں سمجھیں گے گویا کہ عورت کی عادت بدل گئی اچھا اگلے مہینے اس نے آٹھ دن خون دیکھا کیا حکم لگائیں گے آپ <تصفح> حید ہے گویا کہ عورت کی عادت بدل گئی جب تک دس سے زیادہ نہیں جاتا آپ نے اس لہذا کا حکم <تصفح> <تصفح> نہیں لگانا ہاں دس سے جب زیادہ ہو جائے خون جاری ہوا اور دس دن سے بھی اوپر چلے گئے رک کی نہیں راہ معلوم ہوا یہ زائد کیا ہے لہذا اب اس کے پچھلے مہینے کی عادت کی طرف چلے جائیں گے اور پچھلے مہینے <تصفح> میں اس کو کتنے آیام خون آیا تھا مثلاً پانچ دن آیا تھا تو اس میں سے بھی بارہ دن جو آیا تو پانچ دن حیض کے شمار ہوں گے اور سات دن کس کے شمار ہوں گے اس سے, سے. تو کہتے ہیں وہی زیادہ دم والا شرتی جب خون بڑھ جائے دس دنوں پر ولیلم عادت معروفہ اور عورت کی عادت معروف تھی یعنی اسے معلوم تھی بھائی اس کو مقرر تھی ردت الام ایام عادتها تو لوٹایا جائے گا ان کو اس کے عادت کے ایام کی طرف وہی وہ مازاد ال کا فوت سے اور جو اس عادت پر زائد ہوگا وہ کیا ہے استحزا ہے وہ نیبتا دتمال بلوغ بلوغ من كل سورت یہ آپ نے کیا پڑھا بھائی حید کی کم سے کم مدت کتنی ہے زیادہ سے زیادہ کتنی ہے دس دن ہے بھائی دس دن اچھا اور یہ بھی مسئلہ پڑھا آپ نے بھائی کہ ہر عورت کی ایک عادت ہوتی ہے معروف ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے بھائی تو اگر اس سے خون بڑھ گیا اور دس دن سے بھی اوپر چلا گیا تو ہم کس کی طرف لوٹائیں گے اس کو اس کی عادت کی طرف لوٹائیں گے تو اس عادت کے مطابق جو ایام ہوں گے وہ ہے شمار ہوں گے اور زائد کیا شمار ہوں گے زائد استحادا شمار ہوں گے اچھا ایک عورت ایک لڑکی بالغ ہوئی اور بالغ ہوتے ہی اس کو دم تحادہ جاری ہو گیا اب اس کی کوئی عادت مقرر نہیں خون شروع ہوا مسلسل ہر وقت جاری ہے اب کیا کریں گے بھائی کہتے ہیں بھائی خون مسلسل جاری ہے تو جو پہلے دس دن ہیں وہ کیا شمار کریں گے حید شمار کریں گے اگلے تو گویا ہر مہینے اس کے خون مسلسل جاری رہتا ہے ہر وقت تو ہر مہینے میں سے پہلے دس دن کیا شمار کریں گے حیض اور باقی بیس دن کیا شمار کریں گے استحاضہ اور اس کو حیض کے ایام میں حیض کا حکم لاگو ہوگا اور استحاضہ کے ایام میں है. تو خون تو اس کا مسلسل جاری ہے لیکن اب ہر مہینے کے پہلے دس دن کیا شمار ہوں گے حض کیونکہ حیض کے زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہیں دس دن ہے دس سے تو اوپر جا نہیں سکتا تو باقی کے بیس دن کیا شمار ہوں گے اشتہار خون ابھی بھی مسلسل ہے پھر اگلے مہینے کے پھر پہلے دس دن کیا شمار ہوں گے حیض اور اگلے بیس دن استحادا اسی طرح ہوگا یہ معنی ہے بی وینی بتا دات مع البلوغ مستحاضہ اگر ابتدا کی بلوغ کے ساتھ ہی کسی نے مستحاضہ بی کہ وہ کیا تھی مدثال میں کہ مستحاضہ تھی فحیزھا عشره ایام من كل شهر تو اس کا حیض جو ہے 10 دن ہے ہر مہینے میں سے والباق استحاضہ اور باقی استحاضہ ہے باقی یہاں <وَالنَّوَافِل> سے معذور کا حکم بیان ہو رہا ہے بھائی بھائی معذور میں نے بتلایا بھائی مثلا جیسے اتحاد ہے بھائی ایک عورت ہے اس کا ہر وقت خون جاری ہے تو اس کو کیا حکم دے دیں گے معذور والا ایک آدمی اس کے ہر وقت ناک سے خون بہتا رہتا ہے تو وہ کیا ہو؟ یعنی اتنا وقت بھی اسے نہیں ملتا خون رکنے میں کہ وہ وزو کر لے اور ایک نماز پڑھ لے تو یہ معذور ہو گیا مولانا اب اس کا خون بہتر رہے اب اس وقت کے اندر اندر وہ وضو کر لیا کرے اور جو نمازیں پڑھنا چاہے اس وقت کے اندر پڑھ سکتا ہے جب وقت گزر جائے گا تو اس کا وضو بھی ختم معذور کا حکم پتہ لگ گیا بھائی سب کو تو کہتے ہیں ول مستحاد اور مستحزہ جو ہے ومن من بھی ہی سلسل اور وہ شخص جس کو پشا کے مسلسل قطرات آنے کی بیماری ہو و اور جس کو دائمی نقصیر ہو ودی لا یار قو اور ایسا زخم جو رکھتا نہیں ہے ور لا یار کو زخم جو یعنی زخم لگا ہے اب اس میں سے ہر وقت تھوڑا تھوڑا خون بہتا رہتا ہے ہر وقت بھائی اتنا دیر بھی اتنی دیر بھی خون نہیں رکتا کہ وہ آدمی کیا کر سکے وضو کر کے نماز پڑھ تو شریعت نے کیا حکم دے دیا مازور. یہ معذور اور معذور کا کیا حکم ہے آر مزور آر مزور نماز, دی نماز دی کے لیے, آر لیے, آر لیے کیا کرے وضو کر اور جب وقت گزر جائے کرے تو وضو بھی ختم پھر کیا کرنا پڑے گا آر ایسی. آر ایسی. تو اور وہ زخم کے جو رکتا نہیں ہے یہ سارے لوگ جو ہیں بھائی اچھا دوبارہ دیکھو ترجمہ اور من بھی سلس البل اور وہ شخص جسے سلس البول کی بیماری ہو یعنی پیشاب کے قطرات ہر وقت آتے ہیں اور وہ شخص جسے کیا ہو دائم نکسیر ہو اس کا عطف ہے ہمارا نہ سلس البول پر ومن بهر عاف الدائم وہ شخص جسے دائم نکسیر ہے۔ اسی طرح الجرح اس کا عطف بھی سلس البول پر ہے ومن به الجرح الذي لا يرق اور وہ شخص جسے ایسا زخم ہو جو رکھتا نہیں تو یہ سارے ذکر ہوئے يتوضؤون لوقت كل صلاتن وضو کریں گے بھائی ہر نماز کے وقت کے لیے بِذَالِكَ فِي الوقت او من الفرائض و اور پڑھیں گے اس وضو کے ذریعے وقت کے وقت اندر اندر جو وہ چاہیں فرائض اور نوافل میں سے فَإذا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ بطلا جب وقت نکل جائے گا تو ان کا وضو باطل ہو جائے گا وقان اور ضروری ہے ان پر نئے سرے سے وضو کرنا للا دوسری, دوسری نماز کے لیے دوسری نماز کے لیے کیا کرنا پڑے گا نئے سے ناخوان نئے سرے سے کرنا بھائی تو نئے سرے سے پھر وضو کرنا پڑے گا بھائی تو لہذا ایک آدمی ہے اس کے ایسا زخم ہے جسے ہر وقت خون بہتا ہے اب اس نے زہر کی نماز کے لیے وضو کیا تو کب تک اس سے فرائض و نوافل پڑ سکتا ہے جب زہر کا وقت ختم ہوگا اس وقت تک بھائی سورج سمجھ میں تو اس وقت کے اندر وہ ظہر کی نماز بھی پڑھ لے کوئی قزا نمازیں جتنی پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھ لے بھائی نوافل پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھ لے لیکن جیسے ہی زہر کا وقت ختم ہوگا وضو بھی ختم شمار ہوگا اور پھر کیا کرنا پڑے گا اثر کے لیے نیا وضو کرے بھائی پھر اسی طرح مغرب کے لیے نیا وضو چلی مولانا هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام